تو اسلام کا نظریہ یہ ہے ہم بولا بچوں کے لیے اسلائی کہانی میں اور بہت کچھ ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ نرس قرآن ہے کام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 أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سباء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشابة ولهم عذاب عظيم صد ال صورت الفاتحہ میں بندوں نے اللہ سے دعا کی اہدی دن اکثرات المستقیم ہم کو سیرے راستے کی ہدایت دے دے اللہ نے اس دعا کو قبول فرمایا اور دعا کے جواب میں پوری کتاب سامنے رکھ دی اور فرمایا کہ الفلام ضالک الکتاب اللہ ری وفی حدلمستقین تم ہدایت مانگتے ہو تو یہ ہے ہدایت کا دستور ہدایت کا منشور ہدایت کا پروگرام اسے اپنا لو تو تم ہدایت پا جاؤ گے اس کے بعد اللہ نے انسانوں کے تین گروہوں کا ذکر فرمایا ہے اہل ایمان اہل کفر اہل نفاق اہل ایمان کا ذکر چار آیات میں ہے اہل کفر کا ذکر دو آیات میں ہے اور اہل نفاق کا ذکر تیرہ آیات میں ہے ان چار آیات میں جہاں اہل ایمان کا اور اس کتاب کی عظمت کا ذکر آیا تو یہاں ایمان والوں کی اللہ نے پانچ صفات بیان فرمائی پہلی صفت یہ کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں ایسی حقیقتوں کو مانتے ہیں جن کا نہ عقل سے ادراک ہو سکتا ہے اور نہ ہواس سے ادراک ہو سکتا ہے سب سے بڑی حقیقت تو خود اللہ وہ غیب ہے اللہ کو مانتے ہیں اللہ کی صفات کو مانتے ہیں سلسلہ نبوت کو مانتے ہیں بہی کو مانتے ہیں فرشتوں کو مانتے ہیں قیامت کے دن کو مانتے ہیں جنت کو مانتے ہیں دوزخ کو مانتے ہیں فلسرات کو مانتے ہیں حساب کتاب کو مانتے ہیں نیزان کو مانتے ہیں قبر جو پہلی منزل ہے آخرت کی اس میں جو کچھ ہوگا اسے مانتے ہیں تو پہلی صفت یہ کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں دوسری صفت یہ بقیمونسلا وہ نماز قائم کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اس کے سارے حقوق کے ساتھ واجبات کے ساتھ فرائض کے ساتھ آداب کے ساتھ شرائط کے ساتھ اور ہمیشہ پڑھتے ہیں میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم میں نماز قائم کرنے کا ذکر ہے اور نماز قائم کرنے کا حکم ہے وہ عقیم الصلاطہ و آت الزکا قرآن کریم میں متعدد مقامات پر آیا نماز قائم کرو اور عبرت اور نصیحت کے طور پر یہ بات یاد رکھ لی دیئے کہ چند مقامات پر نماز پڑھنے کا ذکر ہے لیکن وہ منافقوں کے حوالے سے ہے وہ نماز پڑھتے ہیں کون منافق جیسے صورت المعون میں فرمایا فویل المسلی الدین صاہون ان نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں جو ریاکاری کاری کرتے ہیں دکھاوا کرتے ہیں تیسری صفت ایمان والوں کی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ راہم جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں ہم نے ان کو دولت عطا کی ہے ہم نے ان کو زندگی عطا کی ہے ہم نے ان کو صحت عطا کی ہے ہم نے ان کو علم عطا کیا ہے ہم نے ان کو عقل عطا کی ہے ہم نے ان کو, عطا نے ان کو عزت عطا کی ہے ہم نے ان کو اقتدار عطا کیا ہے جتنی نعمتیں ہم نے ان کو عطا کی ہیں ان نعمتوں کو ہماری رضا کے لیے استعمال کرتے اور خرچ کرتے ہیں چوتھی صفت ایمان والوں کی بل لبمنون بیما ان انزل علی کا وما ان من قبل اور وہ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو کچھ نازل کیا گیا تیری طرف اور جو نازل کیا گیا تو جس سے پہلے امت مسلمہ انسانیت کے آغاز سے لے کر جتنے بھی انبیاء آئے ان سارے انبیاء کی وارث ہے ان سارے انبیاء کو ماننے والے مسلمانوں کا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کی ابتدا ہوئی بلکہ مسلمانوں کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے آقا پر وحی کی انتہا ہوئی اور ہمارے آقا سے پہلے جتنے رسولوں اور جتنے انبیاء پر وہی نازل ہوئی مسلمان اس وہی پر ایمان رکھتے ہیں جتنے صحیفے نازل ہوئے ان صحیفوں کو مانتے ہیں جتنی کتابیں نازل ہوئیں ان کتابوں کو مانتے ہیں ان کتابوں کا احترام کرتے ہیں ادب کرتے ہیں مسلمان یہ تو کہتے ہیں کہ تورات اور انجیل میں تحریف ہوئی ہے اور یہ بات صرف مسلمان نہیں کہتے بلکہ خود عیسائی محقق اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ تحریف ہوئی ہے انسانوں نے ہاتھ کی صفائی ان کتابوں میں دکھائی ہے لیکن تحریف کے دعوے کے باوجود مسلمان ان کتابوں کی بے ادبی نہیں کرتے ہیں بے احترامی نہیں کرتے ہیں اور نہ اس کو جائز قرار دیتے ہیں جبکہ مسلمانوں کے مخالفین کا کردار یہ ہے کہ وہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی توہین کرتے ہیں تنقیز کرتے ہیں بے بنیاد اعتراضات آپ پر کرتے ہیں الزامات لگاتے ہیں آپ کے کردار کو داغدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہماری کتاب مقدس کی بھی توہین کرتے ہیں آپ نے آج کے اخبارات میں دیکھ لیا ہوگا نیوز ویک جو امریکہ کا معتبر اور مشہور اخبار ہے اس کے تازہ شمارے میں گوانتا ناموبے میں جو مجاہدین قید و بند کی ثوبتیں مرداش کر رہے ہیں ان کے حوالے سے ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ ان مجاہدین کو کس کس طرح اذیتیں دی جاتی ہیں جسمانی اذیتیں بھی اور قلبی ذہنی اور روحانی اذیتوں بھی اذیتیں بھی یہ قلبی اور ذہنی اذیتیں جو دی جاتی ہیں ان میں سے ایک یہ کہ ان کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا برا کہا جاتا ہے اور دوسری یہ کہ قرآن کریم کی بے ادبی کی جاتی ہے یہاں تک کہ بعض اوقات مسلمان مجاہدین کے سامنے قرآن کریم کو ٹوائلٹ پر رکھ دیا جاتا ہے اور ایسا بھی ہوا کہ قرآن کریم کے مقدس اور آگ ان مسلمانوں کے سامنے ٹوائلٹ کی گندگی گندی نالی میں بہا دیا گئے ذہنی اذیت دینے کے لیے الحمد مسلمان ایسا نہیں کرتے ہیں اور اسی ذہنی اذیت کا ایک حصہ ہی کہلے آج کے اخبار میں یہ بھی خبر شائع ہوئی جس پر حکومت پاکستان نے احتجاج بھی کیا کہ امریکہ کے دوسرے اخبار واشنگٹن ٹائمز میں ایک کارٹون شائع ہوا کارٹون میں ایک کتا بنایا گیا کتے پر پاکستان لکھا گیا اس کتے کا پٹا ایک امریکی فوجی نے تھام رکھا ہے اور وہ اس کو تھپکی دے رہا ہے گڈ بائے اب اسامہ کو تلاش کرو اب الفرد کو تو تلاش کر چکے اب اسامہ کو تلاش کرو یہ کتا کسے کہا گیا ہے صاف اس پر لکھ دیا گیا یہ ہماری وفاؤں کا نقد سلا ہے جو ہمیں دیا جا رہا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقید کتاب مقدس کی توہین ہم کیا کر سکتے ہیں ہماری حکومتیں احتجاج کر سکتی ہیں مریل سا احتجاج کمزور سا احتجاج اور وہ بھی نامعلوم چھپن اسلامی ممالک میں سے کتنے ملکوں کے حکمرانوں کو توفیق ہوگی اور کتنوں کو احتجاج کی بھی توفیق نہیں ہوگی لیکن ایک کام ہم کر سکتے ہیں اور وہ کام یہ کہ جتنا وہ اس کتاب مقدس کو گرانے کی کوشش کریں گے ہم ان اللہ اتنا ہی اس کتاب مقدس کو اٹھانے کی کوشش کریں گے جتنا وہ اسے دبانے کی کوشش کریں گے ہم اتنا ہی اسے بلند کریں گے ہم اس سے محبت کریں گے اس کی عظمت کو دل میں بسائیں گے اس کی تلاوت اور زیادہ کریں گے خود پڑھیں گے اپنی نسلوں کو یہ قرآن منتقل کریں گے ہماری نسلوں کو ہماری اولادوں کو کچھ اور آئے یا نہ آئے انشاءاللہ اللہ ان کو قرآن پڑھنا ضرور آتا ہوگا ہم قرآن کے علوم کو پوری دنیا میں عام کریں گے ہم قرآن کی اشاعت کریں گے قرآن کی آواز دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں گے اور رب کعبہ کی قسم اللہ نے اس کتاب کے اندر ایسی تاثیر رکھی ہے یہ جہاں پہنچے گی دلوں کو بدل دے گی یہ ذہنوں کی کایا پلٹنے والی کتاب ہے یہ حیوانوں کو انسان بنانے والی کتاب ہے اور ایسا ہو چکا ہے اللہ نے سکھوں کی اولادوں کو ہندوؤں کی اولادوں کو عیسائیوں کی اولادوں کو یہودیوں کی اولادوں کو کتاب مقدس کی خدمت کے لیے کھڑا کر دیا انشاءاللہ اللہ آئندہ بھی ہوگا مگر ہم جو اپنا فریضہ ہے وہ ضرور سر انجام دیں جو کچھ ہم کر سکتے ہیں ہم جانتے ہیں ہمارے حکمرانوں کے احتجاج میں زور نہیں ہے یہ مغربی ممالک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتے یہ ان فوجیوں کی جنہوں نے یہ حرکت کی گرفتاری کا مطالبہ نہیں کر سکتے لیکن ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ ہم گلی گلی محلہ محلہ شہر شہر اور ملک ملک اس پرانے کریم کی آواز سے اور اس کے نور سے منور کر دیں گے انشاءاللہ اللہ یا رب ہم کمزور ہمارے ارادے کمزور ہماری زبانیں کمزور ہمارے دماغ کمزور ہمارے وسائل کمزور ہمارے جسم کمزور ہم سر سے پاؤں تک کمزوریوں میں ڈوبے ہوئے لیکن یا اب تو دل کی کیفیت جانتا ہے عزم یہی ہے ارادہ یہی ہے کہ تو کسی طریقے سے ہمیں قرآن کریم کی آواز دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما رہی ولدینہ جو نینیما انزل علی اور وہ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا تیری طرف وما انزل من قبلک اور جو نازل کیا گیا تو سے پہلے اس صفت کی وجہ سے امت مسلمہ میں انسانی اتحاد کا شعور پیدا ہوتا ہے جب امت مسلمہ قرآنی وہی کو بھی تسلیم کرتی ہے اور قرآن سے پہلے جو وہی نازل ہوئی اسے بھی تسلیم کرتی ہے تو اس کی وجہ سے اللہ اس امت کے اندر انسانیت کے اتحاد کا شعور پیدا کرتا ہے کہ پوری انسانیت کا دین ایک ہے اصول میں سارے انبیاء متفق سارے دا حق متفق ہر نبی کی دعوت یہ اللہ پر ایمان لاؤ ذات پر بھی ایمان صفات پر ایمان وہی پر ایمان نبوت و رسالت پر ایمان قیامت پر ایمان ہر نبی نے اسی کی دعوت دی اصول میں اتفاق ہے اختلاف ہے تو صرف روح کے اندر اور جزئیات کے اندر اور جب ایک مسلمان سارے انبیاء پر ایمان لاتے ہیں سارے انبیاء پر نازل ہونے والی بہی پر ایمان لاتے ہیں تو وہ انسانی اتحاد کی بنیاد رکھتا ہے بلنبین ضلع علی مما ان ضلع من قبل یہاں قابل غور بات یہ ہے اللہ نے حضور پر نازل ہونے والی بہی کا بھی ذکر فرمایا اور آپ سے پہلے نازل ہونے والی بہی کا بھی ذکر فرمایا لیکن آپ کے بعد کسی بہی کے نزول کا ذکر نہیں فرمایا قرآن کریم میں تقریباً چالیس سے پچاس مقامات پر اللہ نے اس بات کا ذکر کیا کہ مسلمان حضور پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور حضور سے پہلے جتنے امبیا آئے اور جتنی کتابیں آئیں ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں تو پہلی کتابوں کا تو ذکر ہے لیکن حضور کے بعد نہ کسی نبی کی نبت کا ذکر ہے نہ کسی کتاب کا ذکر نہ وہی کا ذکر چنانچہ یہ آیت کریمہ ختم نبوت کی ایک مستقل دلیل ہے وبیل آخرتی ہم یوں اور یقین تو بس آخرت پر ہی پورا رکھتے ہیں یہ پانچمی صفت ہے ایمان والوں کی اور پانچویں صفت جو اللہ نے ذکر فرمائی تو قاعدے کا تقاضا تو یہ تھا کہ بال کو آخر میں لایا جاتا یوں کہا جاتا یوں کی بل آخرہ لیکن اللہ بالآخرہ کو پہلے لائے اور یو کو بعد میں لائے اور عربی لغت کا قاعدہ یہ ہے کہ جس لفظ کا حق یہ ہو کہ اس کو مؤخر کیا جائے اگر اس کو مقدم کر دیا جائے تو اس کی وجہ سے حسر اور تخفیص کا فائدہ حاصل ہوتا ہے جیسے کہ مانا میں نے کیا اور یقین تو بس آخرت پر ہی رکھتے ہیں آخرت پر یقین رکھنے کو اللہ نے تخفیص کے ساتھ اور حفر کے ساتھ ذکر فرمایا ویسے تو انسانوں کے تین گروہ ہیں آخرت کے حوالے سے ایک گروہ تو وہ ہے جو اس دنیا کے علاوہ کسی دنیا کو نہیں مانتا اس زندگی کے علاوہ کسی زندگی کو نہیں مانتا اس جہان کے علاوہ کسی دوسرے جہان کو نہیں مانتا محسوسات کے علاوہ مغیبات کا انکار کرتا ہے اور دوسرا گروہ وہ ہے جو اس جہان کے علاوہ ایک اور جہان کو مانتا تو ہے لیکن اس کا عقیدہ صحیح نہیں کوئی کفارے کے چکر میں ہے کوئی دوسرے جنم کے چکر میں کسی کا کہنا یہ کہ نبی ولی اور نیک بندے اللہ کو سفارش کے ذریعے سے مجبور کر سکتے ہیں اور تیسرا گروہ وہ ہے جو آخرت کو مانتا ہے اور اس کا عقیدہ بھی آخرت کے بارے میں صحیح الحمد وہ گروہ مسلمانوں کے ہم آخرت کو تسلیم کرتے ہیں اور اسی طریقے سے تسلیم کرتے ہیں جس طریقے سے اللہ چاہتا ہے مسلمان کا یہ ایمان کے اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا اللہ عش الا عیش اللہ زندگی تو صرف آخرت کی زندگی ہے عیش تو صرف آخرت کی عیش ہے اور خود اللہ نے سورہ ان کی ایش نمبر چونسٹھ میں فرمایا مما دنیا <تصفيق> یہ دنیا کی زندگی تو بس لہب الحب ہے اور آخرت کی زندگی حقیقی زندگی ہے جن لوگوں کے اندر یہ پانچ صفات پیداتی ہیں اللہ فرماتے ہیں یہی ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر وہ الام المفلی ہوں اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے فلاح ہم اس کا معنی تو کرتے ہیں کامیاب ہونے والے لیکن یہ عجیب لفظ ہے کسی اور زبان میں تو کیا خود عربی زبان میں بھی فلاح کے علاوہ کوئی ایسا لفظ نہیں جو دنیا اور آخرت کی خیر کا جامع ہو اسی لیے اذان میں کہا جاتا ہے تو علی الفلاح اللہ فلاح کی طرف بلاتے ہیں ایسی فلاح جو دنیا اور آخرت کی خیر کی جامع ہے تو فرمایا کہ جن لوگوں کے اندر یہ پانچ صفات وہ فلاں پانے والے کیونکہ بندوں نے دعا کی تھی اس دنات مستقین ہم کو ہدایت دے سیدھے راستے کی اللہ کہتے ہیں یہ پانچ صفات اپنے اندر پیدا کر لو تو تم ہدایت پا جاؤ گے غیب پر ایمان نماز کو حقوق اور آداب کے ساتھ پابندی کے ساتھ ادا کرنا اللہ نے جو کچھ دیا اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا نمبر چار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وہی نازل ہوئی اس پر اور آپ سے پہلے انبیاء پر جو وحی نازل ہوئی اس پر ایمان رکھنا اور آخرت پر یقین رکھنا جن کے اندر یہ پانچ صفات پائی جائیں وہ ہدایت پا گئے دوسرے گروہ کا ذکر اندین کفرو بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا سواؤن علیہم ان کے حق میں برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں تنظر یا ان کو نہ ڈرائیں لا وہ ایمان نہیں لائیں گے عربی زبان میں کفر کا معنی ہے کسی چیز کو چھپا دینا اسی لیے عربی میں کسان اور کاشتکار کو بھی کافر کہا جاتا ہے لیکن آپ نہیں کہہ دینا ایسا نہ ہو کہ مار داڑ ہو جائے ویسے بھی کاشتکاروں کے ہاتھ میں ہر وقت ڈنڈا ہوتا ہے وہ ایک بات یاد آگی گئی ایک اسکول کالج کا نیا نیا پڑا ہوا بگڑا ہوا نوجوان ایک کاشتکار کے پاس سے گسرا جس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا کہنے لگا کہ یہ دنیا کا نظام کیسے چل رہا ہے اس نے کہا اللہ چلا رہا ہے اس نے کہا نہیں یہ تو سقل کی بنا پر چل رہا ہے کشش فکل کے نظریے کی بنا پر ہر ثقیل چیز ہلکی چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے یوں دنیا کا نظام قائم ہے اس نے زور سے ڈنڈا مارا اس کی کھوپڑی پر اس نے آگے سے گالیاں بکنی شروع کر دی انہوں نے کہا گالیاں کیوں بکتے ہو خود تو کہتے ہو کہ ہر ہلکی چیز بھاری چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے کشش سقل کا نظریہ بھاری چیز ہلکی چیز کو کھینچ لیتی ہے تو میرے ڈنڈے کو تمہاری کھوکھڑی نے اپنی طرف کھینچ لیا تو اس لیے اگرچہ عربی زمان میں کاشتکار کو کافر کہتے ہیں لیکن آپ نہیں کہنا بھائی اسی طریقے سے جس چھلکے میں پھل بند ہوتے اسے کافور کہا جاتا ہے اور کفر کی کئی قسمیں ہیں نمبر ایک کفر انکار دل سے بھی انکار زبان سے بھی انکار نمبر دو کفر اناد حق کو پہچانتا بھی ہے مانتا بھی ہے لیکن قبول نہیں کرتا بہت سے کافر ایسے گزرے ہیں جنہوں نے قرآن کی تعریف کی حضور کی تعریف کی مانتے تھے پہچانتے بھی تھے لیکن پھر بھی ایمان قبول نہیں کرتے تھے نمبر تین کفر نفاق منافقت والا کفر جس کا ذکر ابھی آ رہا ہے نمبر چار کفر شک بظاہر تو مسلمان ہے لیکن شک اور تردد میں مبتلا ہے بلحم فی شک یل اللہ نے ان کا ذکر کیا نمبر پانچ کفر تعویل قرآنی آیات کی اسلامی عقائد کی نظریات کی ایسی تعویل کرنا کہ کفر تک جا پہنچے نمبر چھ کفر جہود دل سے پہچانتا ہے لیکن زبان سے انکار نہیں کرتا اللہ نے اس آیت کریمہ میں ایسے ہی کافروں کا ذکر کیا ہے جو دل سے پہچانتے تھے لیکن زبان سے انکار نہیں زبان سے اقرار نہیں کرتے تھے جب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں پوری انسانیت کا درد آپ چاہتے تھے کہ سارے انسان ایمان لے آئے آپ انسانوں کے لیے رو رو کر دعائیں کرتے انہیں دعوت دیتے اور جب لوگ انکار کرتے تھے تو آپ کے جذبات پر آپ کے دل پر آرے چلتے تھے اللہ کو اپنے نبی کے درد پر ترس آگیا گیا اللہ نے کہا اللہ اللہ کا باقی ان نفس اللہ میرے نبی ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اگر یہ انسان ایمان نہ لائے تو آپ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیں گے یہاں پر بھی اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دی فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں ان کے حق میں برابر ہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے لیکن یاد رکھیے ان کافروں کا ناقابل ایمان ہونا اللہ کے خبر دینے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اللہ نے ان کے ناقابل ایمان ہونے کی خبر دی ان کے ناقابل ہونے کی وجہ سے کوئی یہ نہ کہے جب اللہ نے کہہ دیا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر تو وہ ایمان لا ہی نہیں سکتے ان کا ایمان نہ لانا اللہ کی خبر دینے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اللہ کا خبر دینا تم کے ایمان کے قابل نہ ہونے کی وجہ سے ہے جیسے ایک ماہر حکیم اور ڈاکٹر کسی بیمار کے بارے میں کہہ رہے تھے یہ اب بچ نہیں سکتا اور پھر وہ مر جائے تو کوئی بیوقوف یہ نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ تم نے کہا تھا کہ یہ بچ نہیں سکتا اس لیے مر گیا اس کی موت ڈاکٹر کے خبر دینے کی وجہ سے نہیں ہوئی بلکہ ڈاکٹر نے جو خبر دی اس لیے کہ اس نے موت کے سارے اسباب اختیار کر رکھے تھے جو لوگ روحانی موت کے سارے اسباب اختیار کر لیتے ہیں تو اللہ ان کے بارے میں خبر دے دیتے ہیں کہ اب یہ ایمان کے قابل نہیں ہے ختم اللہ علی قلوبہم اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر وہ سمعہم اور ان کے کانوں پر وہ ابصارہم اب اور ان کی آنکھوں پر پردے ہیں و لم عذاب عظیم اور ان کے لیے بڑا عذاب یہ دلوں پر اور کانوں پر مہر لگانے کا کیا مطلب جب کوئی شخص ہدایت سے مسلسل ایراض کرتا ہے اور اللہ کی دی ہوئی عقل کو معطل اور بیکار کر دیتا ہے اور حق کی نشانیوں اور آیات میں غور و فکر کے لیے عقل کو استعمال نہیں کرتا تو پھر اس کے دل پر اس کے کانوں پر مہر لگ جاتی ہے یہ اس کے کفر کی اس کے گناہوں کی ایک نقد سزا ہوتی ہے اور یہ بھی جان لیں کہ اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے تکوینی اعتبار سے اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے ایک انسان زہر کھا کر مرتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کزائے الہی سے اس کی موت واقع گئی حالانکہ اس نے موت کا وسیلہ اور سبب تو خود اختیار کیا لیکن ہم نسبت کرتے ہیں اللہ کی طرف ایک شخص نے دوسرے کو قتل کر دیا ہم کہتے ہیں کہ اس کی عمر ہی اتنی تھی اللہ نے اس کو موت دے دی تو اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے تکوینی اعتبار سے اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے لیکن اس کے اسباب انسان خود اختیار کرتا ہے جب کوئی شخص ہدایت سے اعراض کرتا چلا جاتا ہے اللہ کے نبی بلاتا ہے وہ نہیں آتا قرآن سنایا جاتا ہے وہ نہیں سنتا آیات پیش کی جاتی ہیں وہ غور و فکر نہیں کرتا دلائل دیے جاتے ہیں وہ ایراض کرتے ہیں تو پھر اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں وہ ہدایت قبول کرنے کے قابل نہیں رہتا اور عبرت کے لیے جان لیجیے میرے مسلمان بھائیوں اور میری مسلمان بہنوں یہ دل پر مہر لگنے والا معاملہ بعض اوقات مسلمان کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے جیسا کہ ایک حدیث میں سربرد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان گنا کرتے ہیں تو اس کے دل پر ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے اگر توبہ کر لے تو صاف ہو جاتے ہیں اور اگر توبہ نہ کرے گناہ کرتا چلا جائے تو دل پر نقطے لگتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ پورے کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے پھر وہ ہدایت کی بات سے متاثر نہیں ہوتا اس کے اندر خوشو خوشو اللہ کا خوف باقی نہیں رہتا خدا را اگر ہم میں سے کسی سے گنا ہو چکے یا گناہ ہو رہے ہیں